اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری کہ تم انہین پڑھ کر سنا جو ہم نے تمہاری طرف وہی کی اور وہ رحمن کے منکر ہو رہے ہیں تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کہ سوا کسی کی بندگ ناؤ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے